صورت تغاون مدنی صورت ہے تغاون کا مطلب ہوتا ہے باہم نقصان پہنچانا باہم ایک دوسرے کو غبن دینا فراڈ کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم یو سب اللہ معاف ال سماواتی و معاف الرد اللہ کی تذبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا پھر شکوہ دیکھیے اللہ کا فمن کم کافروں ومن کم کہ تم میں سے کوئی کافر ہے کوئی مومن پیدا اللہ نے کیا پیدا کرنے والے کو بھول گئے جیسے ماں پیدا کرے اور بچہ ماں کوئی بھول جائے اس کا حق نہ ادا کرے وال ماں تاملون بصیر اور اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو اس نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا اور تمہاری صورت بنائی اور بہت عمدہ بنائی اور اسی کی طرف آخر کار تمہیں پلٹنا ہے زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اسے علم ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو سب اس کو معلوم ہے واللہ علیم بدأۃ سدور اور وہ دلوں کا حال تک جانتا ہے خوب پتا ہے اس کو کہ تمہاری کوششیں تمہارے ایفرٹس تمہاری نیتیں کیسی ہیں کیا ہیں, کیا ہیں؟ کون واقعی اللہ کے دین کے لیے کوشش کر رہا ہے کون واقعی اللہ کا بندہ بننے کے لیے کوشش کر رہا ہے کون پریٹینڈ کر رہا ہے اور کون ایسا ہے جو پرٹینڈ بھی نہیں کر رہا اَلَمْ مِن قَبْلٌ کیا تمہیں ان لوگوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا پھر اپنی شامت اعمال کا مزہ چکھ لیا اور آگے ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے اس انجام کے مستحق وہ اس لیے ہوئے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی دلیلیں اور نشانیاں لے کر آتے رہے مگر انہوں نے کہا کیا انسان ہمیں ہدایت دے گا اس طرح انہوں نے بات ماننے سے انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا وسطن اللہ تو اللہ بھی غنی ہو گیا بے نیاز ہو گیا ان سے واللہ اللہ غنی حمید اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود یہ آیت صرف اس کا دل ہلائے گی جس کو اللہ سے محبت ہے کسی کے بارے میں ہمیں پتہ ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے اور ہمیں پتہ چلے کہ وہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے منہ پھیر رہا ہے ہم سے بات نہیں کر رہا ہمارے دل ہل جائیں لیکن جن کو اللہ سے محبت ہی نہیں جو انڈیفرنٹ ہے اللہ کی طرف سے کہتے ہیں کہ وہ پھیر لیا تو پھیر لے ہم کیا کریں ہمیں بھی, بھی کوئی پرواہ نہیں ہے تو اللہ بھی بے نیاز ہے اللہ تمہاری محبتوں کا محتاج نہیں منکرین نے بڑے دعوے سے کہا کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے ان سے کہو نہیں میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا تم نے دنیا میں کیا کچھ کیا ہے ودال کا اللّہ یسییر اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے بس ایمان لا اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی ہے جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے یوم اس کا پتا تمہیں اس روز چل جائے گا جب اجتماع کے دن وہ تم سب کو اکٹھا کرے گا وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگوں کی ہار جیت کا تغابن اس دن پتا چلے گا کس نے کس کے ہاتھوں دھوکا کھایا اور اس دن یہ پتا چلے گا کہ کون کس چیز سے محروم کر دیا گیا ہر دوزخی کو اس کا مقام جنت میں دکھا دیا جائے گا کہ اگر تم نیک کام کرتے تمہارا یہ مقام ہوتا لیکن شطان نے تم کو دھوکا دیا تم اپنے مقام سے محروم ہو گئے اسی طرح کچھ لوگ دھوکے میں ہوں گے کہ ہمارے پاس بہت نیکیاں ہیں ہم نے بہت اچھے اچھے کام کیے ہیں لیکن ہو سکتا کو گالی دی ہو کسی کی قیبت کی ہو کسی کو تانا دیا ہو دکھ پہنچایا ہو اس کی نیکیاں اس کے حصے میں چلی جائیں گی تغابن ہو گیا نا اس کا حصہ وہ لے گیا کمایا کسی نے فائدہ کسی نے اٹھایا تو یہ باہمی دھوکے کا دن ہوگا باہمی غبن اور پتہ چلے گا کہ واقعی شیطان نے کتنے لوگوں کو دھوکہ دے دیا کتنوں سے فراڈ کر لیا وہ بلّہ ہی و یام الصالح یوکفرن ہوں سے یہ آتی ہی اور جو اللہ پر ایمان لایا ہے اور نیک عمل کرتا ہے اللہ اس کے گناہ جھاڑ دے گا اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے اور یہ بڑی کامیابی ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے وہ دوزہ کے باشندے ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ بہترین ٹھکانہ ہے اب ایمان کی بات یہاں تک آ کہ ایمان لاؤ پر زور ایمان لانے کا تقاضا کیا گیا اب اس رکو میں ہم دیکھیں گے کہ ایمان کے پانچ نتائج بتائے جا رہے ہیں کہ جو ایمان لے آتا ہے تو ایمان کا پھر درخت ٹنڈ منڈ نہیں ہوتا اس پر عمل کا پھل لگتا ہے تو اس ایمان کا پھل عمل میں کیا آئے گا اس کی طرف اشارہ ہے ماں اصابہ میں مصیبت اللہ بزن اللہ کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ ہی کے اذن سے آتی ہے جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے کس طرح مشکلات میں وہ ثابت قدم رہتا ہے نروس جواب نہیں دے جاتی اس کی نروس شیٹر نہیں ہوتی نروس بریک ڈاؤن نہیں ہوتا اس کا نہ وہ اللہ سے بد ہوتا ہے یہ قلبہ اللہ بک شی ان علیم اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو لیکن اگر تم اطاعت سے منہ مو موڑتے ہو تو ہمارے رسول پر صاف صاف حق پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں لہٰذا ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے یا ائو حلتی نہ آ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان میں ازواجکم کم بے شک تمہارے جوڑوں میں یعنی شوہر کے لیے بیوی بی اور بیوی بی کے لیے شوہر سپاؤسز کی بات ہے اور تمہاری اولاد میں باس تمہارے دشمن ہیں کس طرح کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی محبت میں گم ہو کر تم اللہ کی محبت کو بھول جاؤ یا ان کی دنیا بناتے بناتے تم اپنی آخرت برباد کر لو تو واچ آؤٹ بی آن یور گارڈ کیئرفل رہو فح ان سے ہوشیار رہو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنے گھر کو میدان جنگ بنا لے گھر میں داخل ہو تو بچے سہم جائیں اور بیوی سہم جائے اور چیخ اور پکار اور دنگل اور فساد ہر وقت ہو ہنگامہ گھر کے اندر برپا رہے یہ نہیں کہا جا رہا و انتہاف اور اگر تم درگزر کرو وہ اور نظر انداز کر دو وہ اور معاف کر دو یعنی حکمت سے کام لو چھوٹی چھوٹی باتوں پر پکڑ مت کرو ان کی ٹوہ میں مت رہو گس گس کے مت دیکھو کہ کہاں پر کیا کر رہے ہیں ذرا درگزر سے کام لو اصلاح کا کام ہے نا اصلاح کا کام نرمی چاہتا ہے سختی کے ساتھ اصلاح کبھی نہیں ہو سکتی چیز ٹوٹ سکتی ہے دیکھیں کوئی گرا لگ گئی ہے نا دھاگے کے اندر اب اگر آپ اس کو پکڑ کے زور سے کھینچیں گی تو کیا ہوگا یا تو دھاگا ٹوٹے گا یا گرہ اور مضبوط ہوگی ہم بھی جب اتنی سختی کرتے ہیں اپنے بچوں کے اوپر یا گھر والوں پر تو وہ جو خرابی ہے زیادہ پختہ ہو جاتی ہے یا کیا ہوتا ہے کہ تعلق ٹوٹ جاتا ہے اگر آپ ہلکے ہاتھ سے گرہ کھولیں گی کانسٹنٹلی آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ کرتی رہیں گی تو کھل جائے گی نا ہم بھی کہتے ہیں بچوں سے کہا نماز پڑھو نہیں پڑھ رہے پھر دوبارہ غصے سے کہا پھر تو اتنا چیخے اور اتنا چل رہا ہے کہ کوئی انتہا نہیں کرنے کا کام کیا ہے آپ کہتی رہیے ان سے نماز پڑھو لیکن کیسے ایک ہی ٹون میں ایک ہی لہجے میں جیسے کیسٹ آپ سنتی ہیں آپ ایک دفعہ کیسٹ سنتی ہیں ویسی ہی آواز آتی ہے پھر دوبارہ سنتی ہیں پھر ویسی ہی آتی ہے تیسری دفعہ پھر ویسی ہی آتی ہے یہ تو نہیں ہوتا کہ چوتھی مرتبہ آپ نے کیسٹ لگایا تو وہ جھنجھلا کے بولنا شروع ہو گئے اور چیخنے تو بالکل آپ کو بھی ٹون چینج کیے بغیر کانسٹنٹلی کہتے رہنا ہے کر لو کر لو وہ بات جو ان کے کانوں کے ذریعے سے ان کے دلوں پر پڑی ہے آپ کی آواز کے تاثر کے ساتھ وہ الفاظ گئے ہیں اگر آپ چیخیں گی بدتمیزی کریں گی ان کے ساتھ جب بھی وہ دین کے بارے میں کوئی بات یاد کریں گے آپ کا لہجہ اور وہ تلخی اور وہ زہر ان کی زندگی میں گلے گا تو بہت کیئرفل بہت محتاط ہو کر دین کی تعلیم دینی ہے دیکھیں یہ فزکس کیمسٹری پڑھانا نہیں ہے نماز پڑھانا بڑا فرق ہے فزکس کیمسٹری سے ان کو نفرت بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہم کہتے ہیں پاس ہو جاؤ پھر دفاع کرنا لیکن قرآن کے لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ناؤزب اللہ کہ نماز پڑھیں اور پھر دین سے نفرت کریں کیا فائدہ ہوگا تو اصل چیلنج جو ہے وہ آج کا وہ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی اولاد کو دین پر چلا دیں اور ان کی اسپلٹ پرسنالٹی کر دیں ہمارے سامنے بہت اچھے بنے اور پیچھے کچھ اور ہو جائیں نہیں آج کا چیلنج ہے اور سیلف پٹی کے بغیر یہ بڑا چیلنج ہے اس کی کوشش کرنی ہے اور اصلاح کرنی ہے ان اللہ غفور و اللہ غفور و ہے تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہے اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے تو اولاد کی بھی فکر کرنی ہے خالی اپنی نیکیوں میں مصروف نہیں ہونا حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا اس کے بال بچے اس کی ساری نیکیاں کھا گئے اس لیے کہ ان کی فکر نہیں کی فتق اللہ مستتا تم لہذا جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو اور اتاد کرو اور اپنے مال خرچ کرو یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے وہ میں یوں کا شو نف سے جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گئے بس وہی فلاح پانے والے ہیں اگر تم اللہ کو قرض حسند دو تو وہ کئی گنا بڑھا کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا اللہ بڑا قدردان اور برد بار ہے حاضر اور غائب ہر چیز کو جانتا ہے زبردست اور دانا ہے